شیخ ابو مصعب سوری فقل کی کتاب دعوت داعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے عباسی خلافت کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر چل رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جیسے کہ بن امیہ کے خلافت میں درباری مولویوں نے کسی نہ کسی حد تک خلفا پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور وہ مختلف قسم کے فتنوں سے بھرپور فتوے دیا کرتے تھے عباسی خلافت کے زمانے میں بھی ان درباری مولویوں نے ڈیکوریشن کا کردار ادا کرتے ہوئے عباسیوں کو مختلف قسم کے غلط فتوے دے کر فتنوں میں مبتلا کیا بلکہ پوری امت کو فتنوں میں مبتلا کیا خصوصی طور پر معتزلہ کے نظریات و افکار جس میں عباسی خلفاء مبتلا ہوئے ان افکار و نظریات کے نتیجے میں علماء کرام کو بہت ہی زیادہ آزمائش و حتیٰ کے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمتہ جب خلق قرآن نامی فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو مخلوق کہنے سے انکار کیا بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام قدیم ہے ازلی ہے حادث جدید یا مخلوق نہیں ہے اللہ جیسے فنا ہونے والا نہیں اسی طرح اس کا کلام بھی فنا ہونے والا نہیں اللہ جیسے فنا سے بری ہے اسی طرح اللہ جل جلالہ کی صفات بھی فنا سے بری ہیں جیسے اللہ جل جلالہ باقی ہیں اسی طرح اللہ جل جلالہ کی صفات جن میں کلام اللہ بھی سر فہرست ہے یہ بھی باقی ہے لیکن معتزلہ نے عقلی بنیادوں پر بیمار عقلی بنیادوں پر اللہ جل جلالہ کی صفات کو حادث قرار دے کر فنا ہونے کا حکم ان صفات پر لگایا کہ اللہ جل جلالہ کی صفات فانی ہیں اسی طرح قرآن کریم بھی فانی ہے ناؤز باللہ اس سخترین آزمائش اور ابتلا کے ایام میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور ان کے متدعین نے زبردست استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کی حفاظت کی اور خلق قرآن کے فتنے کے زمانے میں حضرت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کی حفاظت کی اللہ تعالی ہمارے صلیح صالحین پر رحم فرمائے معتزلی مذہب کے بڑے اس وقت احمد بن ابھی تھے ان کے بارے میں یا ان کے کسی شاگرد کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ان کی ضرورت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے یا احمد بن ابدوات کا قول ہے یا ان کے کسی شاگرد کا قول ہے اکتلو یا امام و دم فی رقی خلیفہ صاحب احمد بن حنبل کو قتل کر دیجئے اور ان کا خون میری گردن پر ہے یعنی اس حد تک یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے علماء حق پر جرت کرنے والے معتزلی تھے کہ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کے ائمہ کو قتل کرنے کے فتوا دیا کرتے تھے میرے دوستو ان ایام میں یقیناً ڈیکوریشن بن کر ظالم بادشاہوں کی سلطنت کو زیب و زینت بخشنے والے مولوی موجود تھے لیکن علماء حق کی بھی بہت بڑی کثرت تھی علماء حق اور مذاہب اربعہ کے مدوین امام سفیان فوری امام اوزاعی رحم اللہ قسم کے عظیم جلیل القدر علماء اس وقت موجود تھے جو کہ ان منافق صفت درباری مولویوں کا زبردست کھل کر مقابلہ کیا کرتے تھے اور یہ علماء حق بادشاہوں کے درباروں سے دور رہا کرتے تھے اور بادشاہوں کے درباروں کو وہ دینی فتنوں کا دروازہ اور دربار کہا کرتے تھے بادشاہوں کے درباروں کو وہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے ان علماء نے اسلامی تاریخ میں حق پرس علماء کی روشن تاریخ چھوڑی ہے ان علماء کے واقعات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں خصوصی طور پر اسماء الرجال رجال پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں اور علماء الحمد ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں ای اور دوسرے علماء کرام کا تذکرہ ملتا ہے ان کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کو ٹھوکر ماری بادشاہوں کے درباروں سے وہ دور ہوئے بادشاہوں کا انہوں نے جٹ کر مقابلہ کیا باوجود کمزوری کے باوجود تکالیف مسائب اور مشقتوں کے انہوں نے مظالم سہ کر بھی تشدد سہ کر بھی استقامت کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آج بھی میرے بھائیوں انہیں درباری مولویوں کا سلسلہ جاری ہے ان درباری مولویوں کا بطلان اور ناحق ہونا پوری دنیا پر واضح ہے لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر چل رہا ہے اللہ کے خاطر سرو کو کٹوانے والے اپنے بیوی بچوں کو یتیم کروانے والے پوری دنیا کے صلیبیوں اور سہیونوں کے خلاف جانی مالی اور زبانی جہاد کرنے والے ان مبارک اور مقدس ہستیوں کو یہ درباری مولوی دہشت گرد قرار دیتے ہیں ان درباری مولویوں کا مقصد اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہے بینکوں میں جو ان کے ذاتی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں یہ ان اکاؤنٹس کے بیلنس میں جو صفروں کا اضافہ ہو رہا ہے اس کی طرف دیکھ کر مختلف قسم کے نت نئے فتوی دیتے ہیں اور اس مظلوم امت اسلامیہ کو مزید درد و غم میں مبتلا کرتے ہیں بلام بن باورا کی اس نسل یعنی درباری مولویوں سے اللہ جل جلال امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور یقینا اللہ جلہ جلالہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب جب باطل نے سر اٹھایا تب تب اللہ جل الح نے علماء حق کو ان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور انہوں نے الحمد باطل پرس زر اور زور پرس درباری مولویوں کا مقابلہ کیا حق و باطل کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی ہے اور رہے گی اللہ جل جلال ہمیں اہل حق اور ان کے علماء کے متبعین میں سے بنائے